سیرت نبی کا 51 درس ہے آج گزشتہ میں, میں نے کیا تھا کہ دو اہم واقعات پر بات ہوگی ایک حجر الوداع پر اور ایک خطبہ غدیر خم پر وقت کم ہو گیا تھا تو خطبہ حجر الوداع پر بات ہو کر بات ختم ہو گئی آج ردیر خم پر مختصر سی بات کریں گے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے کا وقت آ جاتا ہے ذی الحجہ میں دس ہجری ہجرت دسواں سال ہے ذی الحجہ میں حج فرمایا اپنے دس ذیل کو اور آپ کو پتا ہے کہ ذیل اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کے بعد محرم آتا پھر سفر آتا اور پھر ربی الول آتا. اور اسی اب جو ربیع آیا ہے اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اچھا غدیر خوم کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتا دوں پہلے بتا دوں کیونکہ اس سے پہلے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وج کو دو دفعہ یمن بھیجا دوسری دفعہ جو آپ کو یمن بھیجا گیا تھا وہ دس ہجری ہی تھا ایک بات تو فتح مکہ کے بعد بھیجا تھا دوسری دفعہ جو یمن بھیجا تھا اس دس ہجری تھا تین سو سوار اطالی کے ساتھ بھیجے تھے تین سو مجاہدین صحابہ کا دستہ جو ہے اس امیر بنا کے سیدنا علی کرم اللہ وچ کو بھیجا گیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے خود پردم باندھا اور عدد علی رضی اللہ تعالی کے سر پر اپنے ہاتھ سے دستار مبارک پگڑی باندھی اور ان کو روانہ کرنے سے پہلے کچھ بصیریں فرمائی آپ نے فرمایا کہ دیکھو علی اب اپنی منزل کی طرف آپ روا ہو جائیں دائیں بائیں رستے میں ادھر ادھر التفات نہ کریں تو علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس سفر میں میرا طرز عمل کیسا ہو مجھے کیا کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں آپ پہنچیں تو جب تک وہ لوگ جنگ شروع نہ کر دیں تو آپ جنگ شروع نہ کریں حملے میں پہل نہ کرے اگر وہ حملہ کر دے اس وقت تک جوابی کاروائی پورے زور و شور کے ساتھ نہ کرے جب تک آپ کے لشکر کا کوئی مجاہد شہید نہ ہو جائے اگر وہ آپ کے کسی مجاہد کو شہید کر دے پھر بھی صبر و تحمل سے کام لے اور ان میں اعلان کرے ان سے ان لوگوں سے لڑنے والوں میں اعلان پہلے کرے اور ان سے پوچھیں اپنی اپنے حملے سے پہلے کہ ایک قوم کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے پر تیار ہو اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں تو پھر ان سے پوچھیں کیا تم نماز پڑھنے پر تیار ہو اگر وہ کہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھنے پر بھی تیار ہے تو پھر ان سے پوچھو گے کیا تم اپنے اموال کی زکات دینے پر تیار ہو کہ تمہارے صدقات تمہارے مالداروں سے لیے جائے لی جائے اور تمہارے ہی فقیروں کے اوپر خرچ کی جائے تم اس کے لئے تیار ہو تو اگر وہ یہ بھی تسلیم کر لیں تو پھر ان سے کسی قسم کا کوئی تعرض نہ کریں یعنی ان سے کسی قسم کی ان پر حملہ نہ کریں نہ کسی اور چیز کا مطالبہ کریں اور اے علی آخری بات سے ارشاد فرمائی کہ تیرے ہاتھ پر کسی ایک شخص کو ہدایت مل جائے یہ زمین و آسمان کی ان تمام چیزوں سے افضل ہے جس کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اسے اس افضل ہے اگر ایک شخص کو تیری وجہ سے ہدایت مل جائے مقصد یہ کہ ہم کوئی مال غنیمت کے حصول کے لیے لڑتے نہیں ہیں ہماری دلچسپی لوگوں کی ہدایت کے ساتھ اگر ان کو ہدایت ملتی ہے تو لڑائی اور غنیمت کی وجہ سے کوئی کوئی جنگ نہیں کی جائے گی تو علی کرم اللہ تشریف لے گئے مقابلہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق کا آپ نے کام کیا اور ان لوگوں کے ساتھ بہت جلدی اللہ جلد شاہ نے پتہ عطا فرما دی حضرت علی رضی اللہ تعالی آہستہ ہو گیا بہت زیادہ تو اس پر انہوں نے غنیمت کا مال تھا محدود علی نے اکٹھا کیا ایک خمس خمس کہتے ہیں پانچویں کو قرآن میں آتا ہے اور, اور وہ رسول اللہ کے حوالے کیا جاتا تھا جو بیت المال میں جاتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر تصرف کا اختیار ہوتا تھا بقی مال غنی میں تقسیم ہو جاتا تھا جاہدین کے درمیان تو علی نے جب خمس نکالا تو کچھ لوگ بعض لوگ احکارات میں نئے بھی آئے ہوتے تھے تو انہوں نے خمس میں سے مطالبہ کیا کہ اس میں سے بھی غنیمت تقسیم کرے آپ نے فرمایا اس میں غنیمت تقسیم نہیں ہوگی یہ خمس خمس ہے ہے اور وہ والرسول ہے. اللہ کے رسول کے لیے پانچواں حصہ یہ ادھر ہی جائے گا تو جب حضرت علی کرم اللہ وج نے اس کے بعد یہ میں نے سرس کیا دس ہجری ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے حج کے لیے حجت الوداع کے لیے علی یمن میں تھے آپ یمن سے ان لوگوں کو لے کر روانہ ہو گئے حج کے لیے کہ بچ حضور کا حج ہے تو یہ غنیمت مال اور وہ خمس بھی ساتھ ہے اور باقی جو مجاہدین میں تقسیم کرنا ہے وہ تقسیم کر دی مدی م... مکہ جب روانہ ہو گئے حج کے لیے مکہ کے قریب پہنچ کر ہدالی نے حضرت ابو رافع کو اپنا نگران بنایا لشکر کے اوپر اور خود تیزی کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور وہ خمس کا جو وہ چادری تھی خش میں زیادہ تر وہ مال جو تھا جو غنیمت میں آیا تھا وہ یمن کا کھڑا تھا جب یہ لوگ علی تو آگے آگے جب یہ لوگ داخل ہونے لگے مکہ میں احرام باندھنا تھا میقات سے گزرا تھا یلم یم یلم وہ جگہ جہاں سے یمن سے آنے والے احرام باندھتے تو ان لوگوں نے حد علی تو نہیں تھے تو احدرافے جن کے پاس جو انچارج تھے ان سے کہا کہ اس کپڑوں میں سے ہمیں کپڑے دے دیں تاکہ ہم احرام باندھ لیں نئی چادریں باندھ لیں. کپڑے تو ہیں لوگوں نے دباؤ تھوڑا پریشر ڈالا تو ابو رافع نے اس خمس کے کپڑوں میں سے لوگوں کو بانٹ دیا کہ وہ احرام باندھ لیں جب یہ لوگ آگے آئے تو علی جب یہ لوگ داخل ہونے لگے مکہ کے قریب تو علی تو پہلے پہنچ گئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے استقبال کے لیے گئے کہ میرا لشکر آ رہا ہے واپس جو سے اکٹھے چلے دیکھا تو ان پر نئے کپڑے نظر آ رہے تھے ساروں کے نے پوچھا نئی چادریں کہاں سے آئی انہوں نے کہا کہ گئے جی تھے لوگوں نے سار کیا تو ہم نے بانٹ دی رضی اللہ تعالی نے بڑے غصہ ہوئے کہاں سب سے کہا کہ اتاریں اپنی چادریں تو اور انہوں نے کہا کہ تم نے کیوں دی ابو رافے سے کہا یہ تو خوبص تھا اس میں سے کیوں دی چادر تو بہارل حد علی نے وہ اب دیکھیں لوگوں نے گویا کہ احرام کی چادریں بندی کی لیکن علی کا تقوا اور دیانت تھی آپ کیا اتارے ساری چادر اتروا دی تو لوگ ناراض ہوئے ظاہر بات ہے آخر پہلم کی وجہ سے دی, دی, دی گئی تو وہ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حد علی کی شکایتوں کے انبار لگاتی ہے کہ ہمارے ساتھ سختی کی ہمارے, ہمارے ساتھ یہ کیا ہمارے ساتھ یہ کیا ہمارے ساتھ یہ کیا تو جب حج ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس جا رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف تو ایک جگہ ہے جس کا نام غدیر خم ہے اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جو ایک مشہور گاؤں آتا ہے جغفا یہ اس سے دو میل کے فاصلے پر تو جب اس جگہ غدیر خم پر جا کر اس چشمے پر لشکر اسلام ٹھہرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد علی کے فضائل کے اوپر تقریر فرمائی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگ کے دلوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے کسی قسم کی, کی بھی کوئی رنجش ہے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں غدیہ خم ایک ایسی جگہ تھی کہ یہاں سے یہ ایک ایسا سمجھے کہ چوک تھا کہ جن لوگوں نے مختلف جگہوں سے آکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر حج کیا تھا واپسی پر اس جگہ سے ان کے قبائل نے رستے الگ الگ کرنے تھے وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے مختلف رستے ادھر جا رہے تھے اور یہاں سے لوگوں نے الگ ہونا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ اپنے دلوں میں حضرت علی کرم اللہ کے بارے میں کوئی رنجش لے کر یہاں سے جائیں اس لیے آپ نے اس موقع کو فرمایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے فضائل نسلے سے یہ تھا کہ جو صحابی اس کو روایت کرتے کہتے ہیں کہ جب حضور نے کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ اسلات اور جامعہ کہ اکٹھے ہو جاؤ ہر بندہ بھاگتا آتا تھا تو جب حضور نے یہ فرمایا تو آپ نے لو جمع ہو گئے کہتے ہیں یہ کہ زلحدہ کا مہینہ تھا اور اس کی اٹھارہ تاریخ اٹھارہ زلحجا وفا سے دو ڈھائی مہینے پہلے اتوار کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے کمالات ان کی امانت ان کی دیانت ان کے فضائل وہ سچ ارشاد فرمایا اور اس کے اندر وہ جملہ بھی مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ من کن تو فعلی مولہ جس کا میں دوست اور محبوب ہوں علی بھی اس کا دوست اور محبوب ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مجھ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے اور علی کے لیے اپنے سینے کے اندر اپنے دل کے اندر کوئی بغض رکھے کوئی عداوت رکھے یہ ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتا حد بریدہ اسلمی مشہور صحابی ہیں ان لوگوں میں سے جو ہجرت کے وقت جب آپ جا رہے تھے تو ستر لوگوں کو لے کر آئے تھے آپ کو کرنے کے لیے پھر غریب مسلمان ہوئے تھے آپ کے سامنے حضرت بریدا رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ حضرت بری رعایت کرتے ہیں میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جن کو حضرت علی کرم اللہ الامت سے شکایت ہوئی تھی تو جب میں حضور کے پاس حاضر ہوا تو میں نے حضور سے حضرت علی شکایت کی یمن کے اندر میں نے جو معاملہ دکھا تھا تو کہتے ہیں جب میں نے علی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے برادہ کیا میں انفس کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں تو میں نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ آپ بالکل مومنوں کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ منکن تو مولاح فائی مولا اور کہ پھر یاد رکھو کہ جس کا میں جس کو میں اپنی جان سے زیادہ پیارا تو پھر اس کو علی بھی اس کی جان سے زیادہ پیارا یعنی جس کا میں دوست ہوں گا جس کا میں ولی ہوں گا تو علی بھی اس کا ولی ہوگا اور علی بھی اس کا دوست ہو اس روایت سے بعض لوگوں نے یہ غلط مطلب سمجھا کہ شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حضرت علی کی کسی جانشینی کا اپنے بعد اعلان کیا خلافت کا اعلان کیا حالانکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرنے کے لیے کس کا پس منظر ایسی جب پورا پس منظر بیان کیا کس کے پیچھے بات کیا تھی اور کہیں پر بھی کسی موقع کے اوپر بھی اہل بیت نے خود خان رسالت کے لوگوں نے کبھی بھی اس روایت سے حضرت علی کی خلافت کے لیے استدلال نہیں کیا یہ سینکڑوں سالوں کے بعد لوگوں نے کرنا شروع کیا انہوں نے خود کبھی بھی نہیں کیا پوچھا گیا باقاعدہ اہل بیت سے کہ جی کیا اس سے آپ اس روایت سے کیا یہ پتا چلتا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں اس سے یہ نہیں پتا چلتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اور اس کے ساتھ جو اس کی باقی تفسیر ہے من تو مولاہو طینا علی مولاه اللہ ما ظالما باہو وعادی من عاره یا اللہ جو علی کو دوست بنائے تو اس کو بھی اپنا دوست بنا اور جو علی سے دشمنی رکھے اللہ تو اس سے بھی تو بھی اس سے عداوت فرما تو یہ اس پر روایتیں تھی دیکھیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا تھا کہ وفات سے پہلے کہ اپ حضور سے کہہ دیں کہ اپ اپنا جانشین مقرر کر دیں یہ روایت موجود ہے ساری کے اندر حضورﷺ کی چچت ہے تو حضورﷺ کی بھی چچت ہے تو کہا کہ حضورﷺ سے کہیں کہ آپ آپ اپنے جانشین کا اعلان فرما دیں اگر یہ اس کے بعد کی بات ہے یہ وفات کے دنوں کی بات ہے وفات سے چند دن پہنے کی بات اس بات کے ڈیڑھ دو ڈھائی مہینے بعد کی بات ہے اگر یہ روایت صحابہ اس کو جانشینی کی الفاظ سمجھتے تو حضورﷺ علی سے کیوں کہتے کہ آپ حضور سے حضورﷺ حضور حضور سے تو ہیں حضورﷺ نے فرمایا نہیں کہتا میں یہ بات ان سے نہیں کرتا اور نہ میں مطالبہ بھی نہیں کرتا اپنی جانشینی کا اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے یہ مطالبہ کیا حضور سے اور حضور نے انکار فرما دیا تو پھر یہ یہ ہمیشہ کے لیے رستہ بند ہو جائے کیونکہ حضور میں ایک دفعہ انکار آ گیا تو اس کے بعد پھر اہل بیت کبھی نہیں خلافت کے لیے اپنے خلافت کے لیے وہ نہیں ہو سکیں گے مستحق نہیں ہو سکیں گے یہ مکالمہ جو حدیث کتابوں میں تمام معتبر کتابوں میں صحیح سرحدوں کے ساتھ موجود ہے حضاء علی عباس کے درمیان آپ کی مرزم وفات کے اندر ہوا ہے اور یہ غدیر خوم کے واقعے کے بہت بعد میں کافی کئی ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد کم سے کم یہ مکالمہ ہوا اس لیے غدیر خوم سے یہ آہ، آہ، آہ، یہ استدال کرنا کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جانشینی کی وسیعت فرمائی ہے یہ درست نہیں ہے جانشینی کی وسیعت کے, جو، کے جو اشارے تھے وہ بھی مرض وفات کے دوران آپ نے بڑے واضح اشاعت فرمائے وہ ابھی آگے آ جائیں گے اس کے بعد آپ ذی الحجہ کی جب آپ مدینہ تر تشریف لائے تو یہ ذی الحجہ کی پچیس تاریخ تھی پچیس تاریخ ذی الحجہ کی وجہ سجری ہے یعنی آخری چار دن ہے اگر انتیس مہینہ ہے اور آخری پانچ دن ہے اگر تیس مہینہ ہے ذی الحجہ کا دس ہجری ختم ہو رہا ہے اور گیارہ ہجری شروع ہو رہا تو محرم اور سفر یہ دو مہینے پھر آپ نے مدینہ شروع میں گزارے گیارہ زلحجہ شروع ہو گئی آپ کے جو آثار ہے دنیا سے رخصت ہونے کے اس میں جو چیز نظر آتی ہے تو یہ کہ آپ تشریف لے گئے جہاں پر شہدائے احد مدفون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوروپ نے تمام رفقا کا بہت ہی دکھ تھا لیکن احد ایسی ایک چیز تھی جس نے آپ کے دل کو بڑے زخمی کیا تھا احد کو بہت یاد کیا کرتے بس یہ بھی فرمائی ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف جائیں تو احد کے شہدا کے پاس بھی حاضری دیا کریں جایا کر ان کے لیے دعا کیا کریں آپ عہد تشریف لے گئے اور بہت دیر تر آپ اس گنج شہیدہ میں شہیدوں کی اس جگہ کے کی طرف دعائیں فرماتے رہے ان کے لیے اور یہ بھی فرمایا وہاں پر یہ الفاظ تھے کہ اند مسابقون عہد والوں تم پہلے جانے والے ہو وہ نہ بھی کم انشا اللہ اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ہم بھی ادھر ہی آ رہے جہاں پر تم پھر آپ جب عہد سے واپس آئے تو مس نبی شریف لائے اب یہ رختی کے جس کو کہنا چاہیے کہ آسار آپ تشریف لائے واپس اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مس نبی کو خطبہ احشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ ان بیندی کم فرت وہ انا علی شہید میں تم سے پہلے جانے والا ہوں صحابہ سے کہا تم سے آگے جانے والا فرت کہتے ہیں جو آگے چل... پہلے چلا جاتا ہے تم سے آگے جانے والا ہوں وہ انا علیہ شہید اور میں تمہارے اوپر اللہ کے دربار میں گواہیاں دوں گا تمہاری گواہی دوں گا اور ظاہر بات ہے یہ گواہی ایمان کی ہوگی یہ گواہی افاقت کی ہوگی یہ دعویٰ وفا کی ہوگی و ان موعدکم الحوض اور میری اور تمہاری ملاقات اب حوض کوثر پر ہوگی و انی لانظر الیہ من مقامی ھذا <هَدَى> اور کہا کہ میں یہاں بیٹھا اس منبر پہ بیٹھا اس جگہ بیٹھا ہوا ابھی آنکھوں سے حوض کوثر کو دیکھا مجھے نظر آ رہا ہے اور کہا کہ اللہ تعالی نے قدو عطیت مفاتیح خزائن الارض اور اللہ جل نے مجھے زمین کے خزانوں کی کچھیاں عطا فرمائی اور وہ اس کا اظہار پھر عمر فاروق اور عثمان غنی اور سیدنا معاویہ کے دور کے اندر خوب ہوا پورے خزانے زمین نے بغل کے صحابہ کے قدموں میں ڈال دی اسی کی طرف اشارہ کیا کہ خزانوں کی گنجیں زمین کی دے دی گئی و انی لست اخشى علیکم ان تشرکو بادی مجھے تمہارے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے اس اندیشہ نہیں ہے تمہاری توحید پکی ہے شرک میں تم مبتلا نہیں ہوگے ولیکن میں تمہارے بارے میں کس چیز سے ڈرتا ہوں اکشم دنیا میں تم سے دنیا کے بارے میں ڈرتا ہوں صوفی ہا کہ تم کہیں ایک دوسرے کے ساتھ دنیا داری کے مقابلے میں شروع کر دو دنیا داری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تم لوگ کہیں کوشش نہ شروع کر دو پھر کیا ہوگا فتح کما ہر کمن قَبْلَكُمْ نا تم بھی ویسے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے تم سے پچھلے ہلاک ہوئے تھے اسی دنیا داری کے مقابلوں میں جس طرح پچھلے ہلاک ہوئے تھے بھی تم بھی ایسے ہی ہلاک ہو جاؤ گے یہ آپ نے اس خطبے کے الفاظ میں سے جس و شاد فرمائے تو پھر ان کے غلام تھے ابو موہبا نام تھا ان کا اس ابو موبا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ مجھے آدھی رات کے وقت نے یاد کیا اس کے بعد میں حاضر خدمت ہوا تو زور نے فرمایا معا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں جاؤں اور جا کے بکی والوں کے لیے دعا کروں بقی میں جو لوگ متفور ان کے لیے دعا کرو ان کے لیے مفرت طلب کرو تو کہتے ہیں کہ ہم وہ غیر گئے رات کو گئے بکی میں وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے درمیان کھڑے ہو اور آپ نے وہاں پر دعا کی پھر کہتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہا کہ موہبہ مجھے اللہ پاک نے دنیا کے تمام خزانوں کی کنجیاں پیش کی اور اختیار دیا کہ طویل عافیت والی سہولت والی حد والی خزانوں کے ساتھ والی زندگی آپ اختیار کیجیے اور اس کے بعد جنت آپ کو ملے یا آپ ابھی اللہ سے ملنا چاہیں دو اختیار ایک ہے کہ آپ کو ابھی تک تو ضرور کی زندگی آپ نے دیکھا نا مالی اعتبار سے ایک تنگی کی زندگی تھی کیونکہ جو کچھ آتا تھا خرچ ہو جاتا تو تاکہ اللہ نے اختیار دیا کہ زمین, زمین کے تمام خزانے آپ کے ہاتھ میں ہو لمبی طبی زندگی آپ کو دی جائے اور اس کے بعد اب جنت پہ تشریف لائیں آپ کو پسند ہے یا ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف آمری پسند کریں گے تو گا مبہ میں نے ابھی اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا تو میں نے لتا الفاظ یہ ہیں لا اللہ یا ابا تو کہا کہ مبہ کہتے ہیں کہ جب الگاہ پہل فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا تو معیبہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے ماں باپ کا آپ پہ قربان ہو آپ طویل زندگی کے بعد جنت پسند فرما لے ظاہر صحابہ چاہتے تھے حضور رہے غلامت اللہ کی طویل زندگی اس کے بعد جنت والا جو اختیار تھا وہ استبال فرماتے تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ ابا موبا لقت اختر تو لکھا جنا میں نے اللہ کی ملاقات اور جنت کو پسند کر لیا فوری ملاقات اور جنت کو تو بقی سے واپس شیف لائے اب یہ سفر کی انتیسویں تاریخ میں آپ کو تاریخ بات بتا رہا ہوں ساری تفصیل سفر گیارہ ہجری شروع ہو گیا محرم کا مہینہ گزر گیا سفر کی انتیسویں یعنی گویا کے سفر کا آخری دن آگے روی البل شروع ہوا ایک صحابی انتقال ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے لیے بقی شریف تشریف لے گئے جنت البقیق اس جنازے سے یہ جو انتیس سفر وہ ہے گویا کے وفاق مبارک سے تیرہ دن پہلے کی بات تیرہ دن بارہ ربی کی وفاق ہے تیرہ دن پہلے کی بات اور اگر تیس کا ہوا وہ مہینہ فرض کیجئے تو پھر چودہ دن پہلے کی بات کہ آپ جب اسے بقی سے واپس آ رہے تھے تو آپ کے سر میں درد شروع اور اس درد کی وجہ سے بخار ہوا بڑا تیز بخار ہوا گھر آئے تو اجیب اتفاق تھا کہ حدائشہ صدیقہ کے حجر میں تشریف لائے تو ان کے سر میں بت تو وہ ادائشہ نے سر باندھابا تھا اور جس طرح عربی میں کہا جاتا ہے اور عورتوں کو واہ راہ ساہو ہائے میرا تو ادائشہ کا یہ جملہ حضور میں سنا دائشہ نے سر باندھابا اور کہہ رہی ہے واہ راہ ساہو ہائے میرا تو کہ بل انا واللہ یا عائشہ وار تشریف لے گئے اس سر درد کی حالت میں باری دی وہ رات حضرت ممونا رضی اللہ تعالی کے گھر کی یہ وہ ام المؤمنین ہیں جو سب سے آخر میں آپ نے کہا میں آئی ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ عمرت القضاء سے باپسی کے اوپر ان سے نکاہ ہوا تھا عمرت القضاء جب کہنا صلحہ دیبیہ یعنی اگلے سال تو پھر اسی موقع پر ان کا ولیمہ بھی معتاہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی باری تھی تو وہاں تشریف لیں اور اس حالت میں بھی یہ مرض الوفاد شروع ہو گیا وفاد مبارک کو زیادہ سے زیادہ چودہ دن باتی لیکن آپ وہی اپنی ترتیق کے مطابق امہات المؤمنین کے حجم میں ایک کے بعد ا جس ہجرے میں تشریف لے کر جاتے ہیں ایک دفعہ پوچھا کہ عائشہ کی باری کب ہے اگلے حجرے میں گئے تو ان کا لوگ بیبیوں نے حساب لگا کر بتا دیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے نمبر کراتا ہے اگلے حجرے میں تشریف لے کے پوچھ لیا کہ عائشہ کی باری کدھر ہے کب ہے تو ساری بیویوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اس بیماری میں آپ کا سکون اور آپ کا آرام ہے عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کے حجرے میں تو سب نے کہا کہ ہم اپنی باریوں سے دفردار ہوتی ہیں بزرگ کو عزائشہ کے اجرے میں پہنچاتی ہے تو آپ نے کمزوری تھی اپنے بھتیجے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے اور دوسری طرف فضل ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے اب وہ بھی آپ کے چچزاد بھائی ہو گئے ان کو آپ اور حضرت علی وہ بھی آپ کے بھتیجے نہیں چچزاد بھائی ہیں تو دو چچزات بھائیوں کے ساتھ ایک طرف ابو ابو طالب کے بیٹے علی کرم اللہ بھج اور دوسری طرف حضرت عباس کے بیٹے فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی ان دو کے سہارے سے آپ قدر مبارک بالکل گھسیٹتے ہوئے جیسے نقاحت کی جیسے آدمی کمزوری ہو جاتی آپ آئے خطائشہ کوجنے میں تشریف لیا اور یہ پیشن گوئی تھی آپ کی آپ نے فرایا تھا کہ نبی دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے پہلے بتایا تھا اس کو وہیں دفن کیا جاتا تو در حقیقت یہ تو آپ اس جگہ نے آپ کا مدفن بننا تھا آپ نے یہی پر آپ کی قبر مبارک بننے کی تو اس کے لیے اللہ پاک نے پہنچائے پہنچایا اور پھر جو اخری ایک ہفتہ ہے تقریبا ایک ہفتہ تو اپ تقریبا اس بیماری کے عالم میں یعنی دو, دو ہفتے ہیں بیماری کے اس میں سے ایک ہفتہ تو حضرت متحرات کے حضور میں رہے آخری ہفتہ عائشہ کے پاس ا گئے اس ہفتے کی پھر ساری احادیث اور مرویات جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس لیے کہ جب اس گنڑے کی تیمار دار باقی حضرات بھی آتے اور جاتے رہتے یہاں اگر اپ نے عائشہ سے کہا کہ میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو خیبر میں مجھے دیا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا خزگا خیبر میں نے بتایا کہ یہودی عورت نے زہر دیا تھا ملا بکری کے بکری روسٹ کر کے لائی تھی اور اس کے گھر زہر تھا پھر آپ نے ایک دفعہ پھر سب مسلمانوں کو جمع کیا اور اس موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا جو آپ کی الفاظ ہے وہ میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ یہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے خاص الفاظ ہے اس موقع پر کیا. اچھا اسی میں ایک چیز ہیں یاد رہے آپ کو کہ اس وفات, وفات سے چند دن پہلے آپ نے لشکر تیار کیا جس کو جیش اسامہ کہتے ہیں لشکر اسامہ کہتے ہیں. یہ اسامہ ابن زید جو صاحب جاتے ہیں زید ابن حاصہ کے زید ابن ہاسا آپ کے وہ بیٹے تھے ان کی شہادت ہو گئی تھی چونکہ رزو مودا تو وہ جس کے اب یق بعد دیگرے تین حضرات شہید ہیں عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوئے اور جعفر تیار بھی ہوئے اور زید ابن حارثہ بھی ہوئے تو یہ سترہ سال کے ہیں یا سولہ سال کے ہیں یا اٹھارہ سال کے ہیں زید ابن حارثہ یہ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی ان کی لشکر بنایا گیا اس لشکر میں تقریباً تمام اشرم وبشرہ ہے عمر فاروق بھی ہیں خالد ابن ولید بھی ہیں اوبکر صدیق بھی ہیں یہ سارے حضرات اس لشر میں اور اس لشکر کا امیر بنایا حضرت السامہ ابن زیادہ جن کی عمر اس وقت سترہ سال ہے یہ صحابہ کی تربیت تھی اور یہ صحابہ کا نظام تھا کہ وہاں یہ سینیارٹی کی بنیاد پر کوئی مطالبہ نہیں کرتا تھا خالد ابن ولید اس موتا سے خالد ابن ولید ہی اسی موقع پر سیف اللہ کا لقب ملا تھا اور وہ اس موقع کے اوپر مسلمانوں کو انتہائی کامیابی سے لے کر آنے میں کامیاب ہوئے تھے خالد نے نہیں محسوس کیا اس بات کو کہ میں پچھلے مارکے میں اتنی بڑی دادے دادا دے چکا ہوں اور اب ایک سترہ سال کے بچے کو ہمارے اوپر نیر بنا دیا گیا صحابہ کے قلوب اس قسم کی حب جاہ سے اس قسم کی دنیا داری سے اس قسم کے منصب اور عہدے کی لالچ اور خواہش سے بالکل پاک ہو چکے آج آپ لوگ اس کا تصور کر سکتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں حیراکی کیسے فالو کی جاتی اور کیسے عہدوں کے اندر ایک گریڈ کا فرق پڑ جائے ایک عہدے کا فرق پڑ جائے تو کیسے زمین آسمانوں پر نیچے ہو جاتے ہیں اور ایک آدمی کتنا کس قدر وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے مجھ سے جونیئر شخص کے نیچے لگا دیا گیا اس کا, اس, کے, اس کا لیکن یہ او, او موقع تھا کریم ان کو یہ لشکر مدینہ سے آپ نے روانہ بھی فرما دیا تھا لیکن یہ جروف ابھی مدینہ سے تھوڑا باہر ہی پہنچا تھا کہ ادھر آپ کی بیماری شروع ہو گیا. اس پر روک گیا لشکر نہیں پر مدینہ سے تھوڑا باہر پڑاؤ ڈالتا اور رکا اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو صحت کی خبریں مل جائیں تو پھر اطمینان سے جائیں گے اس خیال سے انہوں نے تھوڑا سا قیام کیا یہ وہ لشکر تھا جس کو پھر سعیدہ ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روانہ فرمائے اچھا جی وفات سے پانچ دن پہلے پانچ دن پہلے کی طرف اگر آپ آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بدھ کا دن ہے یا منگل کا دن منگل کا دن پانچ دن کا تو غشی داریوں میں بہت زیادہ نبی کریم سہواسن کو بخار کی شدت مرض الوفات تو آپ نے مدینہ منورہ کے کچھ کنو کے بارے میں فرمایا کہ ان کنو کا پانی جمع کر کے لاؤ اور مجھ پر ان ڈیل دو تاکہ مجھے سکون ہو تو وہ پانی کے سات مشکیزیں بھر کے لائے گئے مدینہ کے مختلف کنووں سے سات مختلف کنو سے سات مشکیز پانی کے لائے گئے اور وہ آپ کے اوپر ڈالا گیا آپ کو اس سے بہت زیادہ راحت ہوئی جب آپ کو راحت ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں میں نے صحابہ سے کوئی بات کرنی تو آپ کے سر پر پٹی بنی ہوئی تھی صحابہ کہتے ہیں وہ جو بخار کی اسے باندھی جاتی ہے آپ مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ قریب قریب آ کے حضور کی بات سنے بر پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لان اللہ یہود امن نصورا لان اللہ یہود خدا کی لانت ہو یہودیوں پر اور عیسائیوں پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا سجدے کرتے ہیں وہاں پر خدا کی لعنت ہوئی کے اوپر یہودیوں پر بھی اور نصارہ پر یہ امت مسلمہ کو کہایا جا رہا تھا کہ قبروں کو کبھی سجدہ کی جگہ نہ بنا اور خاص طور پر جو کہ نبی کی قبر عقیدت سب سے بڑا مرکز ہو سکتی ہے تو دیکھیں ہمارے لوگوں کی بد نصیبی اور بد بختی نبی کی خبر تک تو ان کی رسائی نہیں لیکن ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا ولیوں کی قبروں پر مناظر ہیں چاہے یہ لوگ اس کو جو نام بھی دیں اس کی شکل سجدے بنتی ہے کوئی کہتے ہیں پوچھوم کو کیا کر رہے ہیں لیکن جب اس کی شکل دیکھے انجان آدمی دیکھے باہر سے کھڑا ہوا ایک بندہ دیکھے تو اس لگے گا کہ اس نے سجدہ کیا ہے خبر کے اوپر یہ حرام ہے ناجائز ہے کسی صورت اس کی اجازت دی خصوصاً وفات کے کی وسیعتیں وہ ہیں جو آپ نے امت کو فرمایا تھا اس سے جن چیزوں جی سے منع کیا یہ سب سے یہ جہالت ہے اور یہ ان مذہبی پیشہوں کے جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے ذمہ ہیں اور انہی کی سب سے بڑی پکڑ گئی جو لوگوں کو منع نہیں کرتے اس چیز سے عام جاہل عوام سمجھ ہی نہیں ہے اور وہاں پر جو لوگ بیٹھے جو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں یا پیر کہتے ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی کیوں وہاں پر آنے والے ان پڑھوں کو اور جاہلوں کو اس چیز سے منع کرے کہ یہ بالکل حرام ہے شریعت محمدی علاسا الف الفو سلام اس نے اس چیز سے گنجائش نہیں یہ آپ نے اور بھی اس میں فرمایا کہ کچھ نصیحت اس پر فرمائی اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے اور پھر حضرت فضل رضی اللہ تعالی نے ایک اور ساتھ روایت فرماتے ہیں امام بخاری نے بھی لکھا ہے کہ جب یہ بات آپ نے کی تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ سب لوگ بیٹھ گئے یہ بات آپ نے بحثیت فرمائی پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ الناس سارے صحابہ وجود ہیں جو سب میں نے اگر کسی کی پیٹھ پر کوئی درہ مارا ہو زندگی میں تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے وہ اپنا بدلہ لے لے اور اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو تو میں بیٹھا ہوا ہوں وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے میری آبرو حاضر ہے یعنی میں اس کے سامنے حاضر ہوگی وہ جو میں نے اس کو ایسا کوئی ناجائز برا بھلا کہا ہو تو مجھ انتقام لے لے اگر میں نے کسی کا مال لیا ہو تو میرا من حاضر ہے آج اس سے میرا مال لے لو اپنا حق لے لو اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ آج میں یہ اعلانات کر رہا ہوں تو کوئی بندہ کھڑا ہو کر کیا دے گا کہ آپ نے مجھے مارا تھا یا آپ نے مجھے برا بھلا کہا تھا یا کہ آپ نے میرا پیسہ دینا ہے اس پر میں ناراض ہو جاؤں گا تو یاد رکھنا کہ یہ میری شان نہیں ہے میں ناراض نہیں ہوں گا میں مطلب یہ تھا رسمی اعلان نہیں کر رہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس دعوے کو جھٹلاؤں گا دعوے کا انکار نہیں کرتا نہ میں تم پر اس سے رسم لوں گا نہ میں تم پر اس سے گواہ غلط کرتا ہوں بس اتنا پوچھتا ہوں کہ اتنا بتا دوں کہ کس موقع پر لیے تھے یاداشت کے لیے تو اس نے کہا کہ فقیر جا رہا تھا آپ کی جیب میں کچھ نہیں تھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہاری جیب میں ہے میں نے کہاں ہے تو آپ نے کہا ترے تین دن ہم اس کو دے دو میں تمہیں بعد میں دے دوں گا وہ تین دن ہم آپ نے میرے دے, دے تو آپ نے فضل میں عباس کو کے بیٹے سے کہا کہ تین دن ہم دے دو اس کو بار بار کہا پھر آپ نے کہا کہ اگر کسی نے اب جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرا کوئی حق ہے کسی نے لینا ہے تو لے لے پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اگر کسی نے مال ج... غیمت کے مال میں تقسیم سے پہلے کوئی چیز اٹھائی ہو تو جا کر بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا نے کہا کسی نے بھی کوئی غنیمت میں سے مال اٹھایا ہو تقسیم ہونے سے پہلے وہ بیت المال کا حق لڑا دو بیت المال کو وہ مال ایک آپ نے کھڑا ہوا کہا کہ رسول اللہ میرے ذمے بیت المال کے تین دن ہم آپ نے فرمایا کیسے ہوئے تمہارے ذمے کہ میں اتنا بھوک کی حالت میں تھا اور اس قدر میری مفلس اور تندست تھا تو رسول اللہ میں نے تقسیم سے پہلے تین دن ہم اٹھائے تھے آپ نے حید فضل وہی جو ساتھ کھڑے تھے ان سے کہا کہ اس کے تین دن ہم پیدل میں داخل کرتے اپنی طرف سے داخل فرمائے کہ یہ بھی اس کے داخل کر یہ امانت کی اور اپنے مالی معاملات کو صاف رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کے اندر یہ ایک طرح کا ایک عملی مظاہرہ تھا اپنے مالی معاملات کو درست رکھیں آج ہمارے اندر مالی معاملات کی گڑبڑ اور مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں قرضے لے کر ہم واپس نہیں کرتے پیسے لوگوں کے ہمارے ہمارے ذمے ہوتے ہیں لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں مالی حقوق ہمارے ذمے ہوتے ہیں یاد رکھیے گا اس بات کو ہمیشہ ہمیشہ کہ کسی مسلمان کا مال دوسرے مسلمان کے لیے اس کے دل کی اتھا گہرائیوں کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے مروت میں جائز نہیں ہے. یہ غلط فمی بھی اپنے ذہن سے نکال دیں بہت بڑی جو ہمیں عام طور پر ہے ہم لڑکیوں کو نراث نہیں دے رہے بہنوں سے معاف کس طرح کراتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں ہاں بھائی ابا اب تو فوت ہو گئے بولو تمہیں نراس چاہیے تو بہنیں کہتی ہیں بس بھائی نہیں چاہیے اس سے معاف نہیں ہوتی نراث کیونکہ مروت کے اندر لا کر اور ان کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کر کے جہاں پر ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی اگر ہم نے میراث کا مطالبہ کیا تو بھائی ناراض ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ میکا ہی بند ہو جائے ہمارے اوپر اس مجبوری کے عالم میں بہنوں سے میراث معاف کرائی جاتی ہے یہ معاف کرانا اسی طرح حرام ہے جیسے ان سے چھین کر لینا حرام علماء نے لکھا ہے کہ میراث کسی پہلے دے دو حوالے کرے ان کے طریقہ بتایا علماء نے کہ جو بہن معاف کرنا چاہتی ہے معاف کرنے کا طریقہ کیا ہوگا آپ بہنوں کے حوالے کریں میراث اور وہ ایک سال اس کو استعمال کریں مالکانہ تصروں کے ساتھ استعمال کریں پھر اگر ان کو بھائی کی محبت جوش مارے تو پھر بھائی کو ہدیہ کر دیں اس کی اجازت ہے چاہیے اس حرچ نہیں ہے بہن دے سکتی ہے بھائی کو لیکن اس طریقے کے ساتھ نہیں اس طرح ہم لوگ معاف کراتے ہیں بیوی، بیویوں سے مہر بھی اسی طریقے سے معاف کراتے کہ جب بیوی کو پتا ہوتا ہے کہ مہر کا مطالبہ کیا تو استواجی تعلقات خراب ہو جائیں گے اس بنیاد اور بےچاری کہتی جو اس سے معافیا نہیں ہوتی اپنے پارٹنر سے بھی بازو کا چیزیں ایسے معاف کرا لوگوں کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد ان کو اطلاع دیتے ہیں تمہاری چیز استعمال کی معاف کر دینا وہ سوچتا ہے کہ کون سا اگر میں نہیں بھی کرتا, اس نے کون سا مجھ سے مجھے واپس کر دینی ہے وہ کہتا ہے چلو میں نے معاف اس سے معاف نہیں ہوتا نفس کرب حدیث میں آیا ہے کہ دل کی بغیر کسی جبر کے بغیر کسی مرمت کے بغیر کسی داؤ کے بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی شخص آپ کو اپنا مال بطور ہدی دیتا ہے بطور تحفہ ہبا دیتا ہے وہ تو آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان کا مال کسی انسان کے لیے اس کی ایک پائی بھی جو ہے وہ حرام ہے اور جہنم میں لے کر جانے والی ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے معمولی معاملہ نہیں اپنے ذمے مالی حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھے زندگی کے کسی مرلے کے اوپر کسی سے پیسے لیے ہوں کسی کا قزہ لیا ہو کسی کو ساتھ پارٹنرشپ کی ہو کسی کا کوئی مالی حق آپ کے اوپر باقی ہو اور یہاں وہ دوسرا بھی دوسرا لوگ نے ساتھ بتایا کہ اگر میں نے اپنے بارے میں فرمایا پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو کہ اگر میں نے کسی کو گالی دی ہو تو میری آبرو حاضر ہے میری عزت یا حاضر ہے وہ اپنا بدلہ میں کسی کو میں نے مارا ہو کسی کو میں نے کوئی جسمانی تکلیف پہنچائی ہو تو میں خود یہاں پر حاضر ہوں مجھ سے بتا لینے آپ سوچیں کہ سید الانبیاء ہو اللہ جل جلشانوں کے بعد کائنات کے سب سے عظیم ترین انسان ہو وہ دنیا سے رخصت ہوتے بے اس فکر کے اندر ہو کہ کہیں کسی کے حق میرے اوپر رہنا جائے تو میرا اور آپ کا کیا ہار ہوگا ہمارے ذمہ خدا جانے کیا کیا چیزیں باقی ہوں گی کتنے لوگ کی باقی ہوں گی اس لیے یہ جو آپ کا خطبہ تھا یہ خاص اس چیز طرف اولی امت کو اشارہ تھا. اس میں یاد رکھیے گا کہ جہاں ہم لوگ ملازمتوں کے نبی یہ معاملہ ہوتا سرکاری ملازمتوں میں پرائیویٹ ملازمتوں میں ہمارے پاس لوگوں کے مال آتے ہیں جن کمپنیوں میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ان کمپنیوں کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اس صورت میں کسی بھی ایسی چیز کو جو آپ کے حوالے کی گئی ہے کسی خاص مقصد کے لیے اس کو اپنے مقصد کے علاوہ اجازت کے بغیر کسی اور مقصد میں استعمال کرنا اس، وہ بھی حرام اور عمالت کے خلاف اگر کسی نے گاڑی دی ہے کسی کو اور پابندی لگائی ہے کہ گاڑی صرف سرکاری مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہے تو یاد رکھے کہ اس کو پھر ذاتی مقاصد کے اندر استعمال کرنا ناجائز اللہ یہ کہ اجازت ہو دینے والوں کی طرف سے اسی طرح دفتروں کی سٹیشنری ہے اور باقی چیزیں ہیں اگر وہ اس پر پابندی ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے اس کے بارے میں طے ہو جائے اصول اور قانون بن جائے چاہے وہ پرائیویٹ ادارہ ہو یا وہ سرکاری ادارہ ہو تو اس کے اس مال کو ان کی ان چیزوں کو ان کی املاک اور ان کے ایسٹس کو ان کی اجازت کے بغیر اپنے ذاتی یا کسی اور شخص کے مصرف کے اندر اس کو لانا یہ بھی امانت کے خلاف ہے یہ بھی ناجائز ہے یہ اسی طرح خیال ہے جیسے کسی کی چیز بغیر بغیر اجازت کسی کا مال مارنا ہے یا کوئی اس معاملے میں آج ہمارے اندر اتنی کمزوری آ گئی ہے اس ہم سے زیادہ مسلمان جتنا اس معاملے میں آج آپ یقین کریں ہمارے پاس وہ سارے دن میں آتے ہیں کوئی اگر اے فیصد لوگ ایسے ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے آج تک لیکن اتنا امکان چھوڑنا پڑتا ہے ننانوے فیصد معاملات میں لوگوں نے لوگوں کو تجارت کے لیے جب بھی پیسے دیے ننانوے فیصد معاملات میں وہ مال لوگوں کو واپس نہیں ملا ننانوے فیصد معاملات جتنے ہم لوگ سنتے ہیں کہ پیسے دیے جائیں جی تجارت کریں گے لوگ لیتے ہیں مزارت کے نام پر پیسے لیے جاتے ہیں اور نام پیسے لیے جاتے ہیں لوگ اور سلمان کبھی واپس نہیں ملا حالانکہ یہ تو مصنوع طریقے تھے تجارت کرنے کی اس میں ہمیشہ ننانوے فیصد سو فیصد نقصان ہوتا ہے لوگوں کو اصل میں لوگوں کے پیسے کھانے کے سارے کے سارے لوگوں نے ہی بہانے بنائے اور یہ خیالت کے سارے کے سارے اور یہ آج اس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان تجارتوں یہ شکلیں جو ہے چل بھی نہیں سکتی اعتماد نہیں رہا کسی ان کے اوپر پارٹنرشپ جا کے پوری مارکیٹ کا جائزہ لیں اور آپ کبھی سرے سروے کر کے یہ بتائے کہ ہماری پارٹنر شپس میں کتنے پرسنٹ پارٹنرز ایسے دوسرے سے الگ ہوتے ہیں کہ ایک اور دوسرے کے اوپر ایک پائی ہر باقی نہیں ہوتا اور کوئی ناراضگی نہیں ہوتی پارٹنرشپ کے ساتھ جدا ہوئی وہ ہے نا آپس میں شراکت ہے کہ شراکت جب ختم ہوئی تو دونوں اس پر کہتے ہیں کہ جی ہمیں بالکل ایک برابر ہم نے کہاں کیسے تقسیم کیا ہے کہ ایک پائی کا دعویٰ ایک کا دوسرے پر نہیں ہے اور نہ کوئی ناراضگی ہے مارکیٹ کے اندر جا کے سروے کریں کہ یہاں کی پارٹنرشپ کتنی ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاید ایک فیصد بھی مشکل سے ایسی نکلیں گی ہر جگہ یہ مزارکت بھی ایسی ہے ہماری اور شرکت بھی ایسی ہے مشارکت اور مزارکت دو سب سے بڑے ذریعے ہیں اسلام میں تجارت کے جو آئے تھے سے بڑے ذریعے اس کے ذریعے سے تجارتی معاملات ہوں گے ایک کے اندر دونوں فریب لگاتے ہیں اور ایک کے اندر ایک فریق مال لگاتا ہے دوسرا فریق اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے یہ وہ بڑی شکلیں تھیں سب سے بڑی شکلیں یہی دو دی. ان دونوں شکلوں خیالات کا یہ عالم ہے کہ آج کوئی شریف آدمی کسی کے ساتھ پارٹنر بنتے ہوئے بھی ڈرتا ہے اور کوئی بھی انسان کوئی بیوہ کوئی یتیم تک اپنا مال جو بےچارے تجار نہیں کر سکتے اپنا مال کسی کے حوالے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جی مال واپس لے آئے گا ایک چند مہینے منافع دیں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ جی کیپٹل بھی ڈوب گیا یہ اس امت کا حال ہو گیا جس کے نبی نے جاتے ہوئے آخری پانچ دنوں کے اندر امت کو ممبر میں بہ کر یہ وصیت کی تھی اللہ جل شان جو ہے وہ سمجھ ادا فرمائے اور اللہ پاک ہمارے معاملات کو درست